السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلامی کے ساتھوں کا مرکز مانی کے ساتھ اللہ برلی سحمانی مزید بورا پیر کناچی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله دار عليه وسلم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 وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا علیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقده من لساني يقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكم التكافر حتى زرتم المقابر فلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتا رب ان ذہیم تھم لتا رب ان یقین گزشتہ خطبہ میں سورت ہے یہ کچھ مضامین آپ کے سامنے پیش ہوئے تھے یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام القارع ہے جس کا معنی دستک دینے والی قیامت کا وقوع در حقیقت ایک دستک ہوگی ہر شخص کے دل پر اس دستک کے موقعے پر ہر شخص کے سامنے اس کی پوری زندگی کی کارکردگی ہوگی خواب نیک اعمال کی شکل میں ہو یا برے اعمال کی شکل میں ہو اس شخص کو یقین ہو جائے گا کہ یہ دستک واقع ہو چکی ہے اور اب عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہے اور اب عن قریب اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے ہر شخص کو اپنے طور پر اپنی زندگی کی رپورٹ معلوم ہوگی بدل انسان والا نفس ہی بصیر بل و ہر شخص اپنے نفس پر گواہ ہوگا اور جو کچھ وہ عمل کر چکا ہے اسے بخوبی معلوم ہوں گے خواب و لاک عذر پیش کرے مگر اسے معلوم ہوگا کہ یہ سارے عذر بیکار ہیں اور اب اپنی زندگی کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے یہ القار آ ہے یہ قیامت کی دستک ہے جو ہر دل پر واقع ہوگی اس دستک کے ساتھ ہی ہر شخص کو اپنی پوری عمر کی کارکردگی کا احساس ہو جائے گا اور اسے علم ہو جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کچھ کیا اب عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہے اور خالق اور مالک نے اس صورت میں ایک بہت ہی محیب اور خوفناک مشہد کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے اور تمہارے اعمال کو تولیں گے یہ ترازو اعمال کی گنتی کے ساتھ ساتھ اعمال کے معیار کا وزن کرے گا کتنا اخلاص تھا اور عمل میں کس قدر نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع تھی اس پورے معیار کے ساتھ تمہارے اعمال کو تولا جائے گا کتنے لوگ ہیں جو ہر عمل کی گنتی پوری کرتے ہیں نمازیں پوری ادا کرتے ہیں زکوٰۃ ایک, ایک پیسے کی ادا کرتے ہیں روزوں کی تعداد پوری کرتے ہیں مگر یہ سب کچھ کافی نہیں ہے پھر کتنے لوگ ہیں جن کے یہ سارے عمل نبی علیہ السلام کی سنت پر قائم ہیں برادری کے رواجوں پر نہیں قوم پرستی پر نہیں بلکہ خالص نبی علیہ السلام کی سنت پر اور یہ بھی کافی نہیں ہے عمل کی گنتی کے ساتھ ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ ساتھ کتنے لوگ ہیں جن کے عمل ریاکاری سے پاک ہیں اور مکمل اخلاص پر قائم ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے بما امیر علی ابد اللہ مخل سین علیہ تمہیں تو بس ایک ہی حکم دیا گیا ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان نمل اعمال بنیاد و ان نمال کلرمانواب کے سارے اعمال کا مدار انسان کی نیت پر ہے ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا اگر نیت خیر ہے اور اللہ کی ندا کی ہے اس کو خیر حاصل ہوگی اور اگر نیت شر ہے یعنی ریاکاری اخلاص سے دور تو اس شخص کو اس ریاکاری کی نیت کے مطابق صلا ملے گا مگر قیامت کے دن کچھ حاصل نہ ہو سکے گا اس مشرق کا تقاضہ یہ تھا کہ ہم سب سناٹے میں آ جائیں اور اپنا محاسبہ کریں اور محاسبے کے بعد ایسے اعمال پر توجہ دیں جو اس دستک کے بعد کام آنے والے ہیں اعمال کی پوری حفاظت کے ساتھ یعنی نبی السلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ اور اخلاص کی پوری حفاظت کے ساتھ پوری طرح توجہ دیں اور دنیا کے ساتھ ایک واجبی تعلق ہو مگر شاید ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارا خالق اور مالک سب کچھ جانتا ہے انسان کی نفسیات کو جانتا ہے انسان کے کردار کو جانتا ہے تبھی تو اس کے بعد باری صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کے کردار کی خبر دے اس دستک کی خبر سننے کے بعد تو تمہاری پوری توجہ اللہ کے رضا پر محب ہونی چاہیے اور دنیا داری کے ساتھ ایک واجبی لگاؤ ہو دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے رہو اصل مقیم آخرت کے بن جاؤ یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں ہے پھر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو متقات تمہیں تو کثرت مال کی طلب نے بالکل غافل کیا ہوا ہے تمہاری توجہ اس دستک کو سن لینے کے بعد بھی اعمال آخر کی طرف نہیں ہے اپنے خالق اور مالک کی کی طرف نہیں ہے بلکہ دنیا کی طرف مفدول ہے دنیا کی کثرت خزانے ان کا حصول یہی تمہاری تگو دو کا ماحصل ہے جیسا کہ نبیر اسلام کا فرمان ہے نو قام علی بن آدم وادیان بن رہ لمت آدم کے بیٹے کو اگر سونے کی دو وادیاں مل جائیں وہ قناط کرنے کی بجائے تیسری وادی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگ جائے گا دو دکانیں مل جائیں تو کافی نہیں سمجھے گا بلکہ یہ کوشش کرے گا اب تیسری دکان ہو دو انڈسٹریاں لگ جائیں تو تیسری کی فکر کرے گا دو فیکٹریاں لگ جائیں تو تیسری کی تلاش کرے گا اسی فکر میں وہ مستغرک رہے گا اور آخرت سے غافل رہے گا حتیٰ کہ وہ دستک آ جائے گی اس دستق کی دو صورتیں ہیں ایک زرتم ظرمقر تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے موت اپنے پنجے تمہارے سینے میں گاڑ دے گی اس طرح مرگ پہ پڑے ہو سکرات الموت تاری ہیں اور اہزہ اور اقارم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تم آبادیں سن رہے ہو سب کی کوئی کہہ رہا ہے اس کو آگاہ خان لے جاؤ اور کوئی کہہ رہا ہے فلاں صاحب سے منتر کروا لو دم کروا لو مگر تم اپنے اندر یہ محسوس کر چکے ہو اب نہ کسی منتر کا فائدہ ہے اور نہ کسی آغا خان کا فائدہ ہے اب تو موت سامنے کھڑی ہے حتیر تم المقابر اس کثرت مال کی طلب نے تم کو اس قدر غافل کر دیا کہ تم قبروں میں پہنچ گئے اسی غفلت کے ساتھ قبرستان میں پہنچ گئے اسی غفلت کے ساتھ رسول اللہ نے شاہ فرمایا لا یملو جوف نے آدم تراب آدم کے بیٹے, بیٹے کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی سونے کی دو وادیاں اس کا پیٹ نہ بھر سکیں دو فیکٹریاں اور کثرت مال اس کا پیٹ نہ بھر سکیں ایک وقت آئے گا قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر دے گی جب موت سامنے کھڑی ہے اس وقت یہ دنیا کا مال اور یہ فیکٹریاں ج ہو جائیں گے اور کسی چیز کی محبت دل میں باقی نہ رہے گی اے آدم کے بیٹے اس قیامت کے ہاولناک تعارف کے بعد تو تمہاری کارکردگی یہ ہونی چاہیے تھی کہ تم رب کائنات کی طرف توجہ دو اس کی اطاعت کی طرف مگر ایسا نہ ہو سکا تم اسی طرح کثرت مال کی طلب میں مستغرق رہے اپنی موت سے غافل رہے حت کہ موت سامنے کھڑی ہے یہ دستک سامنے موجود ہے یا پھر دستک کا دوسرا معنی قیامت کا قائم ہونا وہ ہولناک چیخ جس کو سب لوگ یکساں سنیں گے دور والے بھی قریب والے بھی مشرق والے بھی مغرب والے بھی دلوں کو پھاڑ دینے والے جس کو سن کر سارا عالم بے ہوش ہو جائے گا جس کو سن کر قبریں پھٹ جائیں گی اور مردے باہر نکل آئیں گے جس کو سن کر سورج چاند ستارے دے نور ہو جائیں گے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور یہ پہاڑ جو ٹھوس ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور یہ انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اڑتے پھریں گے یہ ایک کیفیت جس کا سب معلاہدہ کریں گے اور مشاہدہ کریں گے اور یہ انقریب قائم ہونے والی ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ تم اعمال آخر کی طرف توجہ دو مال کے لیے دوام نہیں ہے مال کے لیے بقا نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا المیت اصلاف جب میت قبرستان جاتی ہے تو تین چیزیں پیچھے ساتھ ساتھ چلتی ہیں تین چیزیں ساتھ ساتھ ہیں جنادے کے اہل ہو و مال ہو ہو ایک اس کا اہل رشتہ دار بیٹے بھائی چچا اور باپ یہ سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور دوسرا اس کا مال مال بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے اس کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ جاہلیت کے دور میں بڑا سردار پڑھتا تو اس کے اونٹ بکریاں اس کا ریوڑ لوگ ساتھ لے کر چلتے تاکہ دنیا پہچان جائے کہ یہ بڑا سرمایہ دار تھا بڑا مالدار تھا دوسرا معنی یہ ہے کہ جنازے میں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں مالی تعلق کی بنا پر تو ان کا ساتھ ساتھ ہونا اس کا معنی یہ کہ مال بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے اور تیسری چیز عمل ہے عمل بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے رسول اللہ سن نے شاد فرمایاسنان دو چیزیں لوٹ آتے ہیں اہل بھی اور مال بھی کوئی عزیز قبر میں ساتھ دفن نہیں ہوتا کبھی کسی بیٹے نے کہا ہو کہ میرا والد ہے پوری زندگی مجھے پالا پوسا کھلایا پھلایا میری تربیت کی مجھے والد کے ساتھ ہی دفن کر دو کبھی کسی باپ نے کہا ہو مجھے میرے بیٹے کے ساتھ دفن کر دو ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی مال قبر میں اتارا جاتا ہے وہ تو وارسوں کا ہے وہ تقسیم کریں گے وہ تقسیم کر کے عائش کریں گے اور تم اپنے خالق اور مالک کو اس کا حساب دو گے وارث سے مال کو تقسیم کر رہے ہیں اور تم پروردگار کے سامنے ایک ایک درہم کا حساب دے رہے ہو وہ بھی واپس لا اٹھاتا ہے اور قبر میں کیا چیز ساتھ جاتی ہے فرمایا میں یبقا واحد ایک ہی چیز اور وہ اس کا عمل ہے جیسا بھی ہو اچھا ہو تو وہ بھی ساتھ اترتا ہے برا ہو تو وہ بھی ساتھ اترتا ہے فرق یہ ہے اسلام نے شاد فرمایا کہ قبر والا ایک خوبصورت چہرہ دیکھتا ہے بہت ہی جاز نظر اور بہت ہی پرکشش وہ دیکھ کر پوچھتا من انت تم کون ہو اتنا خوبصورت چہرہ اتنی جازبیت اتنی کشش وہ جواب دے گا انا عملوں کا صالح میں ذرا نیک عمل ہوں تیری نمازیں تیرے روزے تیرا عقیدہ تیرا پاکہ منحج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مجسم ایک شکل دے دی ایک صورت دے دی تاکہ اس قبر کی وحشت اور تنہائی کو دور کروں اب وہ خوبصورت چہرہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا انسیت کا سبب بنے گا اس سے محبت کرے گا اس کی وحشت کو دور کرے گا اس کی تنہائیوں کا ساتھی بنے گا اس کا مونس ہوگا جبکہ کچھ لوگ اپنے سامنے کری چہرے کو دے دیکھیں گے پکڑو چہرہ انتہائی بد انتہائی بدہیبت انتہائی پرہیبت پوچھیں گے من انتا؟ تم کون ہو جواب ملے گا ان عملوں کا سی میں تمہارا برا عمل ہوں تمہاری اس قبر کی تنہائیوں میں مزید تمہارے خوف کا باعث بنوں گا تمہاری وحشت کا باعث بنوں گا اب وہ مکرو چہرہ انتہائی خطرناک اور خوفناک رنگوں والا قیامت کے قائم ہونے تک اس کی وحشت کو بڑھائے گا اور اس کے خوف کو بڑھائے گا تو یہ عمل انسان کے ساتھ اترتا ہے تو انسان اس کردار سے بالکل ناواقف اور غافل ہے بس دنیا کی زندگی میں کثرت اور کثرت کثرت مال اور دولت کا حصول لالچی حریص یہ اس کی زندگی کا خلاصہ بن گیا حالانکہ یہ دستک بڑی جایا عبرت ہے اس کو تو سن کر انسان دنیا سے اپنے غیر ضروری تعلقات کو توڑ کر اور سائے نادے ختم کر کے آخر کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی اپنے خالق اور مالک کے پیغام کو دیکھنا چاہیے تھا اس دستک کے تقاضوں پر غور کرنا چاہیے تھا کہ قیامت کے لیے فلاح کے پروگرام کیا ہیں اخروی سعادت کے پروگرام کیا ہیں اپنے خالق اور مالک سے درجات اولا کا حصول کیسے ممکن ہے گناہوں کی بخشش کا راستہ کیا ہے اپنے رب رب کی رحمت اور رضا کا راستہ کیا ہے اس طرح توجہ دیتا شریعت نے سارے پروگرام پیش کیے ہیں اور سارے منحج کی وضاحت کی ہے تین حدیثیں آج سنانا چاہتا ہوں تینوں کا سیاق ایک ہی جیسا ہے اور تینوں کا متن تقریباً یکساں ہے اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کس طرح بندے کی خیر چاہتا ہے اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندوں کی فلاح کے پروگرام بناتا ہے اور بندوں کے سامنے پیش کرتا ہے تینوں حدیثوں کا مضمون ایک ہی ہے یعنی آغاز ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اور بہتری کا ارادہ فرما لے کتنی عظیم و شان نعمت ہے ایک بندہ سوچے کہ اللہ رب العزت میرے بارہ میں ارادہ فرما لے بہتری کا اور خیر کا اور بھلائی عطا فرمانے کا شر کا نہیں عذاب کا نہیں نقصان کا نہیں بلکہ فہتری کا تینوں حدیثوں کا آغاز اسی جملے سے ہوا ہے پہلی حدیث رسول اللہ نے شاد فرمایا منجور خیر فی الدین اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے دنیا کے خزانے نہیں دنیا کی دولتیں نہیں ببیر اسلام کے عباس کی روایت سے اللہ رب العزت دنیا سب کو دیتا ہے خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو خواہ وہ اللہ رب العزت کا دشمنی کیوں نہ ہو اگر اللہ رب العزت اسے بھی دنیا کی دولتیں دیتا ہے دنیا کے خزانے دیتا ہے فرعون اس کائنات کا سب سے بڑا باغی اور تاغی اس کو اللہ نے محلات دیے ایسے محلات جن کے نیچے سے بہنے جا ہیں اور اس کو اللہ نے خادم دیے فوج دی سپاہ دی ایسی صحت دی اس کو زندگی بھر کبھی سر میں درد تک نہ ہوا حالانکہ اللہ رب العزت کا ادوب مبین تھا تو اللہ تعالیٰ بے نیاد اور بے پرواہ دنیا دیتا ہے ہر شخص کو خواہ سے محبت ہو یا نہ ہو کہ دنیا کی کفرت اور دولت کی بہتات قطع اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے اس کائنات میں سب سے کامل زندگی امبیا کی زندگی ہے انبیاء میں سے سب سے کامل زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی ایسی ہے کہ بعض اوقات تین تین چاند گزر جاتے تین تین مہینے گزر جاتے اللہ کے پیغمبر کے گھر میں چولہا نہ جلتا پوچھنے والے نے پوچھو امر مومن سے پھر اللہ کے پیغمبر کیا کھاتے ان تین مہینوں میں گزارا کیسے ہوتا تو فرمایا کہ بس دو چیزیں کھا کر گزارا کرتے ایک پانی دوسرا کھجوریں تین تین چاند گزر جاتے اور گھر میں چولہا نہ جلتا یہ سب سے کامل حیات ہے اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے اس دعا میں اللہ ماہی مسکین وہ امت نہیں مسکین آ وہ اے اللہ مجھے مسکین بن کے زندہ رکھنا اور جب میری موت آئے تو مسکین ہی ہوں اور مجھے مساکین کے ساتھ اٹھانا اسی لیے پیغمبر السلام فوت ہوئے تو آپ کی درا صرف تیس سال دانوں کے حوض میں گروی پڑی ہوئی تھی آپ کی زرا گروی رکھی ہوئی تھی صرف تیس سال دانوں کے حوض میں اللہ کے بےبر کی زندگی ہے جو اکمل حیات ہے سب سے کامل حیات ہے تو پھر یہ مالداری کی زندگی اکمل حیات نہیں ہے یہ کامل حیات نہیں ہے بلکہ فقر اگر ایک انسان پر نازل ہو اس پر انسان صبر کرنا سیکھ جائے تو اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہے اس سے کامل کوئی زندگی نہیں ہو سکتی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے برائے علامہ مگر دین کس کو دیتا ہے جسے اللہ کو محبت ہوتی ہے تو اس حدیث میں رسول اللہ سم نے شاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے بھلائی کا ارادہ فرما لے کہ اس شخص کو میں نے خیر دینی ہے کس کے ساتھ بھلا کرنا ہے کس کو نقصان سے بچانا ہے تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے دنیا کی فیکٹری اور دولتے نہیں چاندی اور سونے کے انبار نہیں بلکہ دین کی سمجھ اور سچے دین کا صحیح فہم عطا فرما دیتا ہے یہ دیکھیں شریعت کیا چاہتی ہے اور شریعت کے کی رموز کیا ہے ایک انسان کی بہتری کی چیز میں ہے دین اور دین کی سمجھ میں فی دین میں جیسا کہ بیگمب اسلام کی ایک اور حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا خیرم القرآن وعلمه تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے جس کی زندگی کا معمول اور نسل رہے قرآن سیکھنے اور سکھانے میں صرف ہو اور زندگی کا ایام اور یا ساحتیں کسی مہم میں گزریں وہ قرآن سیکھے اور سکھائے اگر سیکھنے سکھانے کی نوبت نہ ہو تو ایسے پروگرام بنا جائے ایسے مدارس قائم کر جائے ایسی مساجد کی تشکیل کر جائے جہاں قرآن کا تعلیم و تعلم جاری اور قائم رہے یہ بھی سیکھنے سکھانے کے مترادف ہوگا اور کہ یہ انسان سب سے بہترین انسان ہے اور سب سے اعلی انسان ہے تو آپ غور کریں شریعت تکاثر کو بہتر قرار نہیں دے رہی بلکہ دین کے فہم کو بہتر قرار دے رہی دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اراد اللہ بعب خیرہ استعملہو قیلہ و کیفہ یستعملو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوفقہو لعمل صالحن سم فرمایا رب العزت جب کسی انسان کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرمالے تو اللہ اس کو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی دولت نہیں دنیا کی دولت نہیں دیتا بلکہ اس کو استعمال کرتا ہے صحابہ اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ استعمال کرنے کا معنی کیا ہے پوچھا کی استحمل مائے استحمل یا رسول اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے کا معنی کیا ہے اللہ تعالی کیسے استعمال کرتا ہے رسول اللہ صد شاہ فرمایا وفی بہول عمل ان ہیں اللہ تعالی یوں استعمال کرتا ہے کہ اس بندے پر نیک عمل کھول دیتا ہے نیک عمل کھول دیتا ہے ایک عمل دوسرا عمل تیسرا عمل اس پر نیک امال کھل جاتے ہیں دین کا فہم تو ہے ہی ہے نیک امال بھی کھل جاتے ہیں نیکیاں بھی کھل جاتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے ان نیکیوں کو ان نیک امال کو اور کرنے لگتا ہے وہ نیک امال کو وہ اختیار کر لیتا ہے ایک عمل پھر دوسرا پھر تیسرا ثم وہ ایلے پھر جب وہ نیک امال خوب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لو فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ان نیکیوں کے ساتھ ہی اپنے خالق اور مالک کے سامنے پیش ہو جاتا ہے وہ نیکیاں کرتے کرتے اپنے پربر سے جا ملتا ہے رم کہ یہ انسان کے ساتھ ارادہ خیر ہے یہ بھلائی ہے ایک انسان کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس پر نیکیاں کھول دے اور نیک اعمال کی توفید بھی دے دے نیکیاں تو سب پر کھلتی ہیں اذانے سب سنتے ہیں کتنے لوگ نوازیں پڑھتے ہیں اللہ کی دعوت ہر کام تک پہنچتی ہے کتنے لوگ دکانیں بند کر کے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں نیکیاں کھلی ہوئی ہیں دین وادے ہیں حجت ہر شخص پر قائم ہے مگر کرنے والا کون ہے اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں کھولنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی توفیق بھی ارساں کر دیتا ہے اور نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں اذان سنتے ہیں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور پیام اجل آ جاتا ہے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں بڑی خطرناک یہ موت ہے نماز نہ پڑھ سکا حالانکہ اللہ کتابیں سن لے کئی لوگ ایسے ہیں جو شراب کے جام اپنے منہ میں انڈھیر رہے ہوتے ہیں اور پیام اجل آ جاتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو مشغول سنا ہوتے ہیں اور پیام اجل آ جاتا ہے یہ شخص کسی حالت میں اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوگا بے نوازی بد کردار نہ صرف یہ کہ پیش ہوگا بلکہ قیامت تک اسی گناہ میں شمار کیا جائے گا اگر سنا کرتے کرتے مرا تو قیامت تک یہ فحش فحش کام فوش شمار ہوگا شراب پیتے پیتے مرا تو قیامت فہش کام جو کا لاگا جاتا رہے گا اسی کام میں وہ قیامت تک مصروف ہے کتنی بھیانک یہ موت ہے اللہ پاک یہ کیوں فرماتا ہے بلا تما اللہ بہن تم مسلم خیال رکھو تم پر موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں خیال رکھو موت اچانک آنے اور سب پر آنے اور یہ کوشش کرنی ہر شخص نے کہ اس کی جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حالت میں آئے اور یہ پروردگار کی توفیق ہے ادا اللہ عبد الخی را اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس پر دنیا کے خدانے نہیں کھولتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے صاحبہ نے پوچھا استعمال کرنے کا معنی کیا ہے تو رسول اللہ وسلم نے شاع فرمایا صالح ثم ہے نہیں اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے نیک اعمال کھول دیتا ہے اپنی طرف سے توفیق کے ساتھ اور بندہ کو نیک امال کرنے لگتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مصروف ہو جاتا ہے دنیا کے معاملے کو پیچھے ڈال کر آخرت کے معاملے کو مقدم کر لیتا ہے اور نیک مارک شروع کر دیتا ہے اور این نیکیوں کے دوران اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ نیکیاں کرتے کرتے اپنے خالق اور مالک سے جا ملتا ہے بڑی عظیم و شان یہ موت ہے قیامت تک وہ نیکی اس پر نازل ہوتی رہے گی اس نیکی میں وہ شمار رہے گا اور اس پر وہ کاؤنٹ ہوتی رہے گی کتنے لوگ ہیں جو عند سجدے کی حالت میں فوت ہو گئے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شہید یوم القیامه او دائل و تشدب دم شہید قیامت کتنی شان سے آئے گا کہ اس کی شاہ کٹی ہوگی اور اس سے خون ابل رہا ہوگا کسی حالت میں پروردگار کے سامنے پیش ہوگا اللون اللون دم برری ہریول مسک فرمایا رنگ خون کا ہوگا تاکہ لوگ پہچان جائیں کہ یہ شہید ہے مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی یعنی قیامت تک اس شہادت کی موت کا اجر اس کو ملتا رہے گا اس پر ایک اور زبردست دلیل تیغب علیہ کے سفر حج کا واقعہ ایک شب سواری پر سوار ہے احرام باندھے ہوئے اور تلبیہ پڑھ رہا ہے سواری سے گر کر شہید ہو گیا فوت ہو گیا رسول اللہ صاحب نے فرمایا تھا کفی ثوبے اس کو احرام کی چادروں میں کفن دے دو الگ سے کفن کی ضرورت نہیں یہ شہید ہے اور یہ محرم تھا احرام کی حالت میں تھا اسی احرام کو اس کا کفن بنا دو اور فرمایا برات تو خن میں روح اس کے سر کو نہ ڈھانپنا برات تو خن میں روح اس کو خوشبو نہ لگانا سر کیوں نہ ڈھانپے کفن میں سر ڈھانپنا ضروری ہے فرمایا کہ نہیں سب کا سر ڈھانپو اس کا نہ ڈھانپو کیونکہ یہ احرام کی حالت میں تھا اور حاجی کا سر منڈا ہوتا ہے خوشبو نہ لگاؤ حالانکہ کفن کو خوشبو لگانی چاہیے لیکن فرمایا کہ نہیں اس کو نہ لگاؤ تو یہ احرام کی حالت میں تھا اور احرام کی حالت میں خوشبو لگانا ناجائز ہے اور حرام ہے فرمایا کہ فإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً یہ شخص قیامت تک کسی احرام میں رہے گا اسی حج کی حالت میں رہے گا جب قیامت کو اٹھے گا تو لبیک اللہ اکبر لبیک پکار رہا ہوگا اور تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ کتنی یہ قابل فخر موت ہے۔ تو اللہ رب العزت نیکیوں کو کھولتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرمانے اس پر نیکیاں کھولتا ہے اور اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے وہ نیکیاں کرتا ہے سال بھر دو سال جب تو جندہ ہے کرتا رہتا ہے اس کے نیکیوں میں انقطا نہیں اور ناحا نہیں کرتا جاتا اور کرتا رہتا ہے حتیٰ گلدار انہی نیکیوں کے دوران اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور وہ نیکیاں کرتے کرتے اپنے پروردگار سے جا ملتا ہے تو دیکھیں شریعت نے ہمیں کیا فکر دی اور کیا ذہن دیا اور کیا شریعت کے رموز ہیں کی اللہ کی بھلائی کا فیصلہ کثرت مال میں نہیں ہے کثرت دنیا میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھلائی کا فیصلہ نیک مال کو کھولنے میں اور نیک مال کی توفیق میں ہے تیسری حدیث رسود اللہ, اللہ شاہ فرمایا میور خیرن یو سب بن ہو اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اللہ تعالیٰ اس سے کچھ لیتا ہے یہ حدیث تھوڑی سی قابل غور ہے لینے کا معنیٰ کیا ہے لینے کا مفہوم بڑا وسیع ہے اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرمالے اس سے کچھ لیتا ہے پہلے ایک قاعدہ اپنے سامنے رکھیں دنیا میں انسان خوش ہوتا ہے جب اس کو کچھ حاصل ہو یہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دے دولت دے مال دے اور خزانے دے یہاں دینے کا ذکر نہیں یہاں انسان سے لینے کا ذکر ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ کسی انسان کو دے اور دنیا کے خزانے دے اس کو اللہ رب العزت کی بھلائی کا فیصلہ قرار نہیں دیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی کا فیصلہ کیا ہے اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے اللہ اس انسان سے کچھ لیتا ہے اس لینے کے بہت سے معنی ہیں نمبر ایک اس کے مال سے کچھ لینا نمبر دو اس کی صحت سے کچھ لینا نمبر تین اس کے اہل عیال سے کچھ لینا سارے معنی ہو سکتے ہیں اللہ اس سے کچھ لیتا ہے صحت سے لینے کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مرض ادار دے کوئی بیماری اتار دے اللہ اس کی صحت, صحت کے کچھ راستے چھین لے کچھ راستے اس سے لے لے جیسے اس کی آنکھیں لے لے یا اس پر کوئی بخار مسلط کر دے کو مرض مستقل اس پر ڈال دے اس کو بیمار کر دے اس کی صحت کو لے لے صحت سے کچھ امور کو لے لے فرمایا کہ اللہ نے بڑی طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہے ہاں لیکن شرط یہ کہ بندہ اس پر صبر کرے اور صبر و استقلال سے استقامت سے انتہائی جرت سے ان امراض کا مقابلہ کرے وبیلا نہ کرے شکوے نہ کرے ان امراض کا علاج ضرور کروائے لیکن علاج کے لیے تو غیر شرعی طریقہ کار نہ اپنائے تو منتر کوئی جادو جادوگروں کے پاس جانا اور ان سے علاج طلب کرنا ایسا ہرگز نہ ہو صحیح علاج کروا سکتا ہے اسلام کی ہدایت بھی ہے تو مرد آ جائے تو اللہ تعالی نے ہر مرد کی شفا اتاری ہے صحیح علاج کا کسٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ کروایا جا سکتا ہے غلط علاج صبر کے منافی ہے اور شریعت کے مخالف ہے ایسا انسان اپنی صحت دے دینے کے باوجود اللہ کی طرف سے اجر سے محروم ہو جاتا ہے یہ بھلائی کا فیصلہ کرنا اللہ اس سے کچھ لیتا ہے اس کی صحت سے کچھ لے لیتا ہے کوئی بیماری اس پر نازل کر دیتا ہے اور اس کو جھیلنے اور صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے جس کا بڑا اجر ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر شخص آزمایا جاتا ہے اپنے دین کے بقدر انکان شدت ہو سختی ہو اس کے دین میں اسی سختی کے مطابق اس کا امتحان ہوتا ہے جیسا کہ شبد البلاد المل سب سے سخت تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں کیونکہ نبیوں کا عقیدہ ان کا منحج اور ان کا عمل سب سے سخت ہوتا ہے اور قوموں کے لیے مثالی ہوتا ہے تو ہر شخص اپنے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کی آزمائش میں بھی کمزوری ہوتی ہے بلا بلا ہر شخص پر یا کسی شخص پر بلائیں آزمائشیں بیماریاں ٹوٹتی رہتی ہیں اور وہ صبر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبر کرتے کرتے اس کی زندگی میں ایسا مقام آ جاتا ہے کہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کی ذمہ کوئی بنا باقی نہیں بچتا اللہ تعالی کی طرف سے کتنا یہ عظیم اور بہترین کا فیصلہ اس سے کچھ لے لیا اس کی صحر سے کچھ لے لیا اور اس کو بیمار کر دیا اور بیمار کرنے کے بعد صبر کی توفیق دے دی اب کتنا بہترین یہ فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت گراہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے جیسا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے مؤمن من النار دنیا میں بخار آ جائے تو یہ بخار مومن کے لیے جہنم کی آگ کا بدل ہے جس کو اللہ رب العزت جس مومن کو سچے عقیدے والے انسان کو موحد کو متن سنت کو اگر بخار میں کر دے تو اللہ رب العزت اسے قیامت جن جہنم کی آگ نہیں دے گا جہن یہ بخار جہنم کی آگ کا حصہ ہے اگر دنیا میں حاصل ہوگا کسی مومن کو تو اس کو قیامت دن جہنم کی آگ نہیں ملے گی تو کتنا یہ عظیم شان فیصلہ ہے اللہ اس انسان سے کچھ لیتا ہے تو یہ لینے کا معنی اس کی صحت سے کچھ لے لے دوسرا معنی اس کے مال سے کچھ لے لے مال میں نقصان تجارت میں گھاٹا اللہ اس پر مسلط کر دے اور اس کے صبر کو آزمائے اس کے تعلق دین کو آزمائے اس کے تعلق باللہ کو آزمائے یہ نہ ہو جرا سا نہیں آئی اور ذرا سا دیکھا تو میرا کاروبار چل سکے. یہ انسان اپنی اس آزمائش میں بری طرح ناکام ہو گیا سود لے کر اس نے اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا ایسے انسان کو قیامت کے دن ہتھیار تھما دے گا کہ تجھے میں نے دنیا میں جنگ کا چیلنج کیا تھا آؤ مجھ سے ڈر لو اس کے بلے کیا باقی بچے گا تو اگر اللہ رب عزت انسان کے مال سے کچھ لے لے تو انسان صبر کرے کیسا راستہ اختیار نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر منتج ہو اور پرورتگار کو ناراض کر دے بلکہ صبر کرے اور صبر کے تقادے پورے کرے مالی نقصان کو برداشت کرے الدارحب العزت اس صبر پر بہترین سلا عطا فرمانے والا ہے اگر دنیا میں اس کی آزمائش طویل ہو جائے تو قیامت بھی نظرو اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کر دے گا اس کے اس صبر کے نتیجے میں لیکن کسی غیر شرعی حرکت کا ارتکاب نہ کرے اسی طرح لینے کا معنی ہے کہ یہ بھی ہے کہ اندارعزت اس کے اہل و حیال میں کمی کر دے کبھی کوئی بچہ فوت ہو گیا کوئی عزیز بچھڑ گیا اور اس کو یہ سبوں پر صدمے لائے ہوتے ہیں لوگوں کو اس طرح صورت حال سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایک انسان اگر صبر کر لے یقیناً خالق اور مالک رضا کا یہ راستہ ہے اس سے عظیم رضا کا راستہ اور کیا ہو سکتا ہے اگر وہ صبر کر لے اگر وہ بے صبری اختیار کر لے کچھ لوگوں کی زبان سے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہمارے ہی گھر میں بار بار موتیں ہوتی ہمارے گھر میں بار بار صدمے نازل ہوتے ہیں کتنا بڑا کلبہ کفر ہے اللہ کے رضا کے منافی اللہ کے بندے سلمہ تو پہنچ ہی چکا اگیب بچھڑ چکا ہے رونے دھونے سے شکموں سے واپس نہیں آئے گا اگر تیرے اندر تھوڑی سی دینی سوچ ہو تو اس موقع پر تو صبر کر لے اللہ کے پیغمبر کا پیغام یہی ہوتا ابو سلمہ فوت ہوا تو آپ نے ام سلمہ سے جو ان کی بیوی تھی تعزیت کی اور تعزیت میں یہ پیغام بھیجا کہ فل تصبر ولطح تصب سلم سے کہہ دو کہ صبر کر لے اور صبر کر کے اللہ سے عجر حاصل کر لے اللہ عجر حاصل کر لے بلکہ ایک دعا بتائی کہ تم یہ دعا پڑھ دو کہ اللہ رب العزت اس سے بہتر عطا فرما دے دعا پہنچی اس نے دل میں سوچا کہ میرے شہر ابو سلم سے بہتر کون ہو سکتا ہے بہترین شہر تھا محبت کرنے والا خیرخواہی کرنے والا بڑا مخلص اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے مگر پیغمبر اسلام کی سنت کی تباہ میں یہ دعا پڑھ لی اللہ تعالی نے اس کا صلح عطا فرمایا اور نتائج دکھاتا ہے کہ دین میں کیا سماحت ہے اور کیا بہاریں ہیں امر شرما کی عدت پوری ہوئی اس کے دبانے پر دستخط ہوئی یہ دستخط کس کی تھی اللہ کے پیغمبر کی قاصد کی اور پیارے پیغمبر اکرم الخلائق نے امر شرما کو نکاح کا پیغام بھیجا ام ملین بن گئی صرف اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے لیکن میں پیغمبر اسلام کی بات مانوں اور لیغمبر اسلام کی سنت کی فباہ کر لوں اللہ کے کی پیغمبر کی طرف سے پیغام آیا. اللہ کے پیغمبر کے نکاح میں آ گئی. کی ماں بن گئی اور کتنا عظیم درجہ حاصل ہو گیا اللہ کے پیغمبر کی بیوی اللہ کے بیگمبر کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ کے بیگمبر کی بیوی ہوگی دیکھ سکتے درجہ آپ حاصل ہو گئی اس شریعت کی سماہت ہے اور عمل کرنے کی برکات ہے تو فرمایا کہ تم صبر کر لو اور صبر کر کے اللہ سے اجر لے لو جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے یہ صدمے انسان کو ادا فرماتا ہے اور اس کا لیتا ہے چھینتا ہے اور وہ صبر کر لے تو بڑا اس کا عظیم سلا ہے ایک خاتون پیغمبل السلام کے پاس آئی دو بچہ تھا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لمبی عمر کی دعا کر دیجئے لقد دفن تو خلاح تھا اپنے ہاتھ سے تین بیٹوں کو دفن کر چکی ہوں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے اپنے ان ہاتھوں سے قبر میں اتار چکی ہوں اس کے لیے دعا کر تو بڑا میں نے صدمہ جھیلا ہے صبر کیا ہے اس کے لیے دعا کر دی اللہ تعالی اس کو لمبی زندگی ادا فرما دے علیہ وسلم دعا کرنے سے پہلے اس خوش نصیب عورت خبری دی لقد بہدار شدید حول کہ تو اتنا صبر کر کے جہنم کے ارد گرد ایک دیوار چن لی ہے ایک دیوار قائم کر لی ہے اس دیوار کو تم کبھی عبور کر ہی نہیں سکتے بڑی اونچی دیوار ہے وہ جو تم نے تعمیر کر لی اپنے بچوں کو دفن کر کے اس دیوار کو تو پھلا نہیں سکتی میں نے جہنم میں جا ہی نہیں سکتی تو اللہ رب عزت کا ارادہ ہے کہ تین بچے بچھڑ نہیں گئے قیامت کتنی یہ معصوم اللہ کے ہاں جب کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی طرف بھیجے گا تو جنت کے دروازے پر پہنچ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ ہماری سے ہماری ماں نے کتنا صبر کیا ہوگا اپنی ماں کے بغیر ہم کیسے جائیں ہم نے اپنی ماں کو دکھ دیا ہے صدمہ دیا ہے اس کے بغیر ہم جنت میں کیسے جائیں تو اللہ تعالیٰ ماں کو ان کے ساتھ ملا دے گا اب یہ ملاقات کتنی حسین ہے جنت کی عبدالآباد کی نیند تھے جنت کی رفاقیں اور ساتھ اور جنت کی معیت۔ تو یہ شریعت کے رموز ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بہتری کا فیصلہ فرماتا ہے اس کو دنیا کی دولت نہیں دیتا اس سے کچھ لیتا ہے کبھی اس کی صحت سے کچھ لے لیا کبھی اس کے مال سے کچھ لے لیا کبھی اس کے عیال سے کچھ لے لیا اور اس کو صبر کی توفیق دے دی اور وہ صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتے کا مستحق بن جاتا ہے پکا مکرمہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ان کا شاگرد بیٹھا تھا جو تابعی ہے. بن عباس نے فرمایا ایک سیاہ فام عورت آ رہی تھی کہا کہ اتحا یہ عورت جنتی ہے اتھا نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا جنت کے فیصلے تو اللہ کی اطلاع سے ہوتے ہیں تو ماں علموں کا بے اس کے جنتی ہونے کا علم آپ کے پاس کیا ہے کیا دلیل ہے کہ جنتی عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس مجلس میں موجود تھا اس میں یہ کالی عورت آئی تھی نبی اسلام کے پاس پراکر کہا تھا کہ یار رسول اللہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو آ کر دے گا اللہ مجھے صحت دے دے رسول اللہ سمجھے شاہ پر میں شیخ دارود شبی شیخ صبر تھی بلاکل جنت اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ صحت دے دے گا اور چاہو تو صبر کر لو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں عورت بڑا حیران ہوئی اس بات پر صبر کرنے پر جنت ہے مضمونی تبدیل ہو گیا میں تو چند روزہ قرار کے لیے آئی تھی یہاں تو عبد آباد کی جنتیں اور بہشت کی نیم سے میری منتظر ہیں اس نے کہا دعا نہ کیجیے میں صبر کر لوں گی ایک دعا کر دیجیے بعض وقت ملگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا صطر کھل جاتا ہے بے پردا ہو جاتی ہے بس یہ دعا کرے کہ اللہ روی صاحب میرے سطر کی حفاظت کرے اور میرے پردے کی حفاظت کرے عبد اللہ رباس نے فرمائی اس عورت کی تاریخ ہے اس مرد سے لڑ رہی ہے مقابلہ کر رہی ہے اور بڑی شدت سے یہ مرد اس پر نازل ہوتا ہے مگر یہ صبر کر رہی ہے جنت کے حصول کے شوق میں یہ جنت عورت ہے اس وقت سے اس بیماری کو جھیل رہی ہے خیر جو سب ہو اللہ کسی بندے کے بھلائی کا فیصلہ فرما لے تو اس سے کچھ لیتا ہے ان تینوں حدیثوں میں ایک ہی سیاق ہے یہاں ہمیں غور کی دعوت دی گئی ہے کہ ہمارے لیے یہ میں خیر کیا ہے اور اللہ کی جدا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے تین حدیثوں عمر غور کیجئے کہ شریعت کے رموز کیا ہے اور اللہ کی بھلائی کا فیصلہ کن باتوں پر قائم ہوتا ہے اللہ تب جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ اور دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ تب جس جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے اس پر نیکیوں کا راستہ کھولتا ہے اور اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور نیک امال کے دوران ہی اس کی روح قبض کرتا ہے اور اسی طرح بندہ اللہ سے جا ملتا ہے اللہ تعالیٰ جب کس بندے کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے کچھ لیتا ہے اس کی صحت سے کچھ لے کر اس کو مرض دے دیتا ہے اور ساتھ ساتھ صبر کی توفیق اس کے مال سے کچھ لے کر خسارے دے دیتا ہے اور ساتھ ساتھ صبر کی توفیق اس کے عیال سے کچھ لے کر اس کو بے اولاد یا عیال سے محروم کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ صبر کی توفیق یہ شریعت کے رموز کے اللہ کی بلائی کے فیصلے کیا ہیں پر ایک بندے کو کس طرح تعلق باللہ اور تعلق بالدین کی راہوں کو استوار کرنا چاہیے اللہ پاک صحیح فہم کے توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وستغفر اللہ لیم لکم واخر داغانا ان الحمدللہ ربی اللہ